بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے درست سیرت کا یہ مبارک سلسلہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالی عہد نبوت کی دو عظیم جنگوں کے بارے میں سنیں گے ایک جنگ و او اور ایک غزوہ خندق جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے غزو اخود جو سن تین ہجری میں پیش آیا یہ غزوہ یعنی ہجرت کے بعد تیسرے سال غزوہ اخود دراصل غزوہ بدر کا انتقام لینے کی ایک کوشش تھی مشرقی مکہ کی جانب سے غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی تھی مشرقین کو جو ہار لاحق ہوئی تھی مشرقین کو تو مشرقین نے مسلمانوں سے اس ہار کا بدلہ لینا چاہ انتقام لینا چاہ اور اسی مقصد سے سنتین ہجری میں تین ہزار کی تعداد میں مشرقین کی فوج مدینے پر حملہ اور ہوئی اور پیارے نبی کو آپ کے جاسوسوں نے خبر دی تھی کہ مشرقین تین ہزار کی تعداد میں تیار ہو کر مدینے پر حملہ کرنے کے لئے نکل چکے ہیں پہلے نبی نے مشورہ کیا کہ مشورہ اس بات پہ کہ مدینے کے اندر رہ کر اس فوج کا مقابلہ کیا جائے یا مدینے کے باہر نکل کر اس فوج کا مقابلہ کیا جائے جو بڑے بزرگ تھے ان کی رائے یہ تھی مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کریں گے لیکن جتنے نوجوان صحابہ تھے نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں اللہ کے نبی ہم مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں گے اور جن میں چونکہ نوجوان زیادہ کام آتے ہیں اس لیے پیارے نبی نے ان کی رائے اور ان کے مشورے کو اہمیت دی اور یہ طے کیا کہ مدینے سے باہر نکل کے مقابلہ کریں گے اور تقریباً آپ ایک ہزار صحابہ کو ساتھ لے کر ایک ہزار کی تعداد ایک ہزار کی فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے جبکہ مشرقین تین ہزار تھے ابھی آپ آدھا راستہ ہی طے کیے تھے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن اوبئی بن سلول نے بہت بڑا دھوکہ کیا اور اس نے تین سو اپنے ساتھیوں کو لے کر وہ پیچھے لوٹ گیا اس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دیا کہ آپ نے میرے مشورے کو اہمیت نہیں دی میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑیں گے اور آپ نے میرے سامنے نوجوانوں کے مشورے کو بچوں کے مشورے کو اہمیت دی اور آپ مدینے سے باہر جا رہے ہیں تین سو ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا غور کرنے کی بات ہے پہلے ہی سے تین ہزار کے مقابلے میں مسلمان ایک ہزار اور اب مسلمان صرف سات سو ہو گئے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکل کے اوہد پہاڑ کے پاس پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قیام کیا کہ مسلم فوج کی پیٹ اہت پہاڑ کی سمت تھی پیچھے اہد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہت پہاڑ کے پاس ایک چھوٹا چھوٹی سی پہاڑی تھی وہاں پچاس صحابہ کو پہلے ہی کھڑا کر دیا اور کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد جنگ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم جیتے ہم ہاریں جب تک میرا حکم نہ ہو اس وقت تک تم لوگ اس پہاڑی کو چھوڑ کر ہٹنا نہیں اور اس پہاڑی سے اترنا نہیں پچاس صحابہ کو عبداللہ بن جبائر کی قیادت میں پیارے نبی نے اس پہ کھڑا کر دیا اور اس پہاڑی کا نام ہی جبل رومات جبل رومات پہ پچاس صحابہ کو اپنے کھڑا کر دیا اور جنگ شروع ہوئی جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے دو مرا لیتے دیکھو تین ہزار کی تعداد میں مشرقین سات سو کی تعداد میں مسلمان جنگ کے دو مرحلے تھے جنگ کا پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں صحابہ نے مسلمانوں نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے شجاعت جمع مردی کا ثبوت دیا ہمت سے لڑتے رہے نتیجے میں یہ سات سو کے مقابلے میں وہ تین ہزار کی فوج ٹھک نہ سکی مشرقین جنگ ہار گئے اور جنگ ہار کر مشرقین میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے مارکا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا مسلمان میدان جنگ مار لے گئے جیت گئے اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اب صحابہ کے رضوان اللہ علی مجمعین چونگے جنگ ہو چکی ہے ختم ہو چکی ہے مال غنیمت جمع کرنے میں مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ادھر وہ پچاس صحابہ جن کو پیارے نبی نے جبل رومات پہ کھڑا کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور سب لوگ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں اکٹھا کرتے ہیں ان کے جو امیر عبداللہ اللہ بن جبیر تھے انہوں نے انہیں پیارے نبی کی نصیحت اور بات یاد دلائی کیا تمہیں اللہ کے نبی کی بات یاد نہیں کہ پیارے نبی نے کہا تھا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں جب تک میری اجازت نہ ہو تم میں سے کوئی یہاں سے نہ اترے پر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی چند ایک صحابہ کو چھوڑ کر باقی تیس سے زائد پینتیس تقریبا جبل روما چھوڑ کر اتر آئے اور وہ بھی جو ہے مال غنیمت اکٹھا کرنے جمع کرنے میں لگ گئے اور ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت مشرق ابھی کافر تھے اسلام نہیں لائے تھے اور مشرقین کی فوج کی کمانڈنگ ان کے ہاتھ میں تھی خالد بن ولید جو اپنی فوج کو لے کے بھاگ رہے تھے جب انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ یہ جبل رومات کا جو محاذ ہے یہ خالی ہو گیا ہے یہاں جو سپاہی تھے اکثر جا چکے ہیں تو خالد بن ولید کو وہاں سے پلٹ کر مسلمانوں پر وار کرنے دوبارہ میدان جنگ میں داخل ہونے کا موقع مل گیا انہوں نے پہلے تو جو صحابہ جبل رومات پہ باقی رہ گئے تھے عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں ان کو شہید کیا اور ان کو شہید کرنے کے بعد اس سمت سے داخل ہو گئے میدان جنگ میں اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہیں مشرقین کی فوج پیچھے سے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑی اور اس کے بعد لڑائی کا جو نقشہ ہوا مت پوچھئے جیتی بھی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتی رہی لڑائی نے ایسی کروٹ لی جو فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی وہ فتح مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکی اللہ اکبر اور تو اور ایسے نازک حالات لڑائی میں آ گئے کہ نعوذ باللہ مشرقی نے مکہ نے پیارے نبی کو خاص ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پیارے نبی پر تیر چرائے جانے لگے کہ کسی طرح نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا جائے آپ شہید ہو جائیں گے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور لڑائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اس حوالے سے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرقین نے ٹارگٹ بنا لیا تھا طلحہ بن عبید اللہ نے سعد بن ابی وقاص نے حتیٰ کہ عورتیں میدان جنگ میں اتر پڑی ام امارا جو زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی رضی اللہ عنہ وہ ارزا پانی کا مٹکا پھینک کر تلوار لے کر میدان جنگ میں اتر پڑی اور طلحہ بن عبید اللہ پیارے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پیارے نبی پر آنے والے ایک ایک تیر کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے یہاں تک کہ غزوہ احد کے دن صحابی رسول طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا پوری طرح سے اور حضرات ہوا یہ پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا آپ کا سر پھٹ گیا آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے یہاں تک کہ فوج میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ پیارے نبی نوز باللہ شہید ہو چکے ہیں آپ شہید کر دیے گئے بڑا افراتفری کا ماحول ہو گیا اور یوں کہیے کہ جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی حضرات کیا سبب ہے جیتی ہوئی بازی کیوں ہارے مسلمان جو فتح ہاتھ میں آ چکی تھی فتح نکلی کیوں حکم رسول کی مخالفت ایک حکم رسول کی مخالفت پیارے نبی کے ایک فرمان کی مخالفت آپ کی ایک تعلیم کی مخالفت آپ نے ان پچاس صحابہ سے فرمایا تھا کہ جب تک میری اجازت نہ ہو میرا حکم نہ ہو یہاں سے اترنا نہیں یہاں چوک ہو گئی یہاں بھول ہو گئی اس ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے وہ اتر گئے بنا اجازت کے اور جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے پتا چلا غز احد خود نے یہ سبق سکھایا یہ سبق پڑھایا مسلمانوں کو کہ پیارے نبی کے احکامات پیارے نبی کی تعلیمات پیارے نبی کی احادیث اور پیارے نبی کے فرامین کو ٹکرانے کا انجام بہت برا ہوتا ہے صرف ایک حکم ایک حکم کو ٹھکرانے کا نتیجہ یہ نکلا جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکل گئی جو لوگ صبح سے شام تک احکام رسول کی مخالفت کرتے ہوں احادی سے رسول کو ٹھکراتے ہوں جن کی عبادتیں احادی سے رسول کے خلاف ہوں جن کے معاملات جن کے اخلاق نبی کے اسوے کے خلاف ہوں سوچو کہ یہ مخالفتیں زندگی کے مختلف اسٹیجوں پر ہمیں کس قدر ناکام نہیں کرتی ہوں گی اور حضرات وہیں بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے پیارے نبی کی جنگی بصیرت کا بھی پتہ چلتا ہے پیارے نبی کی کتنی دور اندیشی تھی اور کیسی جنگی بصیرت آپ رکھتے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس پہاڑی کی اہمیت کو کیسے آپ نے پہچانا یہ کتنی اہم پہاڑی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ اگر اس محاذ پہ ہمارا قبضہ اور کنٹرول رہے گا بازی ہمارے ہاتھ میں رہے گی اور اگر اس محاذ سے ہم ہٹیں گے بازی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی پیارے نبی کی جنگی بصیرت پہ روشنی پڑتی ہے آپ ایک کامیاب فوجی جرنیل تھے آپ ایک کامیاب فوجی مدبر تھے آپ کی پلاننگ آپ کی منصوبہ بندی اور جنگی معاملات میں آپ کی مہارت کا ثبوت ہے جو آپ نے اس پہاڑی پہ پچاس صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور انہیں یہ آرڈر دیا تھا کہ جب تک میری اجازت نہ ہو وہاں سے اترنا نہیں کیسے آپ نے اس جگہ کی اہمیت کو جانا اور کیسے آپ نے اس جگہ کی اہمیت کو پہچانا اللہ اکبر ستر صحابہ شہید ہو گئے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور یہ وہی تعداد تھی کہ غزب بدر میں ستر کافر مارے گئے تھے پرانی مجید کہتا ہے وتیل کلیا مندا ولوہ بھائی رناس کل اگر ان کو زخم لگے تھے آج تم کو زخم لگ رہے ہیں زندگی اسی کا نام ہے زندگی اسی کا نام ہے کل ایک کسی دن تمہارا دشمن زخم کھائے گا اور کسی دن تمہیں زخم کھانے پڑیں گے زندگی اسی کا نام ہے وتیل کلیا مندا و لوہا بہن اور ان شہیدوں میں اللہ اکبر سب سے قیمتی جان ہر صحابی کی جان اپنی جگہ قیمتی تھی لیکن ان شہیدوں میں سب سے قیمتی جان جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید شہدہ حمزہ بن عبد المطالب رضی اللہ عنہ کی جان ہے جنہیں وحشی نام کے ایک شخص نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے نیزا مارا اور حمزہ رضی اللہ عنہ اس غزبے میں شہید کر دیے گئے حضرات اس غز احد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جو بڑے ہی سبق آموز واقعات ہیں جن میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے, لیے بڑا ہی درس عبرت ہے سب سے پہلا درس عبرت تو وہی ایک حکم رسول کی مخالفت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان اپنے ہاتھ سے جو ہے چھوڑنے پہ مجبور ہوئے یہ بہت بڑا سبق سیکھنے کی بہت بڑا سبق ہے جو سیکھنا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے فلی خالف ان تصوم عزاب جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے جو لوگ اللہ کے نبی کے تعلیمات آپ کی حدیثوں آپ کی سنتوں آپ کے فرامین کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس مخالفت کے نتیجے میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یا کوئی الم ناک عذاب انہیں آ لے گا الم ناک عذاب کی گرفت میں وہ آ جائیں گے حضرات غزبے احد میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جو بڑے ہی سبق آموز اور جن واقعات کے اندر ہمارے لیے آپ کے لیے بڑا حوصلہ ہے بڑی ہمت ہے اور عبرت بھی ہے ایک واقعہ انس بن نظر رضی اللہ عنہ، انس بن نظر یہ وہ صحابی تھے کہ غز بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے غزو بدر میں شرکت کا موقع جب انہیں نہیں ملا تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم زندگی میں پھر کوئی موقع آئے تو میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا اور غزب بدرز میں شرکت سے جو محروم میں رہا میں اس کا تدارک کروں گا غز احد کا موقع آیا انس بن نظر رضی اللہ وان غز احد میں شریک ہوئے اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ اللہ اکبر غزب احد میں یہ شہید ہو گئے اور ان کے بدن پر اسی سے زائد زخم پائے گئے اسی سے زائد زخم اور وہ سارے کے سارے زخم سامنے کے حصے پر تھے پیچھے حصے پر نہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ زخم کھا کر بھی وہ آگے بڑھتے رہے کبھی پیچھے مڑنے کی بات سوچی نہیں اسی زخم اور چہرے سے لے کر قدم تک چہرہ اتنا مسخ ہو گیا تھا پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ کون ہے ان کی بہن نے انگلی کا پور دیکھ کے پہچانا تھا کہ میرے بھائی انس بن نظر ہیں انہی کے بارے میں اللہ تعالی نے وائت نازل کی من منی نہ رجال سد میں آحد اللہ علیہ فمین ہوں من خزاں نہ بہو و من ہو وہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو انہوں نے پورا کر دکھایا کچھ تو ایسے ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر چکے اور کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں موقع کی تاک میں ہیں موقع کی تلاش میں ہیں کہ کب موقع آئے اور ہم اللہ کے راستے میں بہادری کے جوہر دکھائیں میں بد و تبدیلا اور انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان اور اللہ کے وعدے میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی ایک واقعہ وہ بھی ہوا جو بڑا مشہور واقعہ ہے جب غزوہ ختم ہوا جنگ ختم ہوئی پیارے نبی نے دیکھا کہ حنزلہ بن ابھی عامر کو فرشتے غسل دے رہے ہیں پیارے نبی نے پوچھا یہ کیا بات ہے ماجرا کیا ہے اس حنزلہ کو شہدہ بہت ہیں ان شہیدوں میں حنزلہ کو ملائکہ اور فرشتے خاص غسل کیوں دے رہے ہیں گھر میں پوچھنے پر پتا چلا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی تھی اللہ اکبر ابھی ابھی شادی ہوئی تھی انہوں نے دلہن سے تعلقات قائم کیے تھے اور اعلان سنا تھا اعلان سنا تھا نبی کے منادی نے اعلان کیا تھا کہ جنگ کے لیے چل پڑو غسل کرنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا اسی حالت میں جنگ میں شریک ہوئے تھے اور جامع شہادت نوش کر گئے تھے اللہ اکبر اپنی جنسی جذبات کی قربانی دینے والا یہ نیا دلہا رب العالمین کے نزدیک اس کی قربانی یوں مقبول ہوئی کہ رب العالمین نے آسمانوں سے فرشتے اتارے کہ اس حنزلہ کو اس نوشوں کو اس دلہے کو جو اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جس نے میدان جنگ کا رخ کیا جسے غسل کرنے کی فرصت نہ ملی اے میرے ملائکہ جاؤ اسے غسل دے آؤ اللہ کے ملائکہ نے غسل دے رہے تھے اور اسی لیے لقب ملا غسیل الملائی کا وہ شخصیت اور وہ ہستی جسے اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ نے غسل دیا حضرات غز کے واقعات میں سے ایک سبق آموز واقع یہ بھی تھا صای جب جنگ چل رہی تھی ایک طرف مشرقین تھے ایک طرف مسلمان تھے صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ورزا ان کے والد جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے ذرا تاخیر سے آئے ذرا دیر سے آئے اور آتے ہوئے انہوں نے راستے کا انتخاب غلط کیا اس راستے سے آئے جو راستہ انہیں مشرقین کی فوج کے قریب کر دیا تھا اب وہ وہاں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی طرف بڑھ رہے تھے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے گئے شریک کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد یمان جو مومن ہے سچے مسلمان ہیں الایمان ہیں جنگ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں بس راستے کا انتخاب غلط کیا کہ جس سمت مشرقین کھڑے ہوئے تھے اس سمت سے آ رہے تھے فوج میں شامل ہونے کے لیے اور لڑائی کا موقع آپ جانتے ہیں شور ہوتا ہے ہنگامہ ہوتا ہے آواز ہوتی ہے غبار ہوتی ہے دھول ہوتی ہے حذیفہ کے والد ادھر سے آ رہے ہیں فوج میں شامل ہونے کے لیے دیکھنے والے صحابہ کو یوں لگا ادھر سے جب آ رہے ہیں یعنی کوئی کافر آ رہا ہے کوئی مشرق آ رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چند صاحبہ آگے بڑھے چند صاحبہ آگے بڑھے تلوار لے کر اور ادھر حزیفہ بھی یمان پکار رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں. آواز دے رہے لوگوں میرے باپ ہیں وہ میرے باپ ہیں وہ میرے باپ ہیں وہ جنگ کے ہنگامے میں کہاں سے سنائی دیتا ہے مسلمان آگے بڑھے ان پہ تلوار چلا دی تلوار چلا گئی مسلمانوں کی تلوار سے ایک مسلمان شہید ہو گئے سوچو حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا اس موقع پہ کردار کیا تھا اللہ اکبر انہوں نے کہا سوائے اس کے ان صحابہ سے کچھ نہ کہا جن کی تلوار ان کی باپ کے گردن پہ چلی تھی یغفر اللہ لکم کہا کہ ساتھیوں اللہ تمہیں معاف کرے اللہ ساتھیوں اللہ تمہیں معاف کرے حسن زن سے کام لیا نیک گمان کیا حزیفہ سمجھتے تھے کہ جو حرکت ہوئی ہے جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے جنگ کا موقع ہے شور ہنگامے میں یہ پکار تو رہے تھے میرے باپ ہیں میرے باپ ہیں لیکن شور اور میں آواز کہاں سے سنائی دیتی ہے وہ سمجھتے تھے کہ میرے ساتھیوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے کافر سمجھ کے وار کر دیے اللہ اکبر حسن زن کی ایسی کتنے کیسی نادر مثال اپنے بھائیوں اپنے ساتھیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک گمان کرنے کی کسی مثال پہ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں Oh, تم نے جان بوجھ کر کیا ہے تم نے جان بوجھ کر مارا ہے تم نے فلان دشمنی کا بدلہ لیا ہے اللہ اکبر بن یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے قاتلوں کو یہ کہ معاف کر دیا یغفر اللہ اللہکم ساتھیو اللہ تمہیں معاف کرے اور پھر ان صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں ذرا برابر کدورت نہ رکھی نفرت نہ رکھی اور منفی قسم کے جذبات نہ رکھے تاہم پیارے نبی نے حزیفہ بن یمان کے زخم پہ مرہم رکھنا چاہا اس طرح چونکہ غلط فہمی سے قتل ہوا پیارے نبی نے ان کی دیت بیت المال سے ادا کی بیت المال سے پیارے نبی نے ان کی دیت ادا کی اور عہد نبوت میں ایک جان کی دیت سو اونٹوں کی شکل میں دی جاتی تھی ازیفہ بن یمان کو ان کے باپ کی جان کی دیت اور قیمت دی گئی اونٹوں کی شکل میں قربان جائیے حضیفہ بن یمان کی وسط زرفی پر اس دیت کو انہوں نے پھر سے دوبارہ بیت المال میں صدقہ کر دیا کہا کہ اپنے باپ کی جانب سے میں بیت المال کی یہ دیت صدقہ کرتا ہوں عام المسلمین کی مصلیحت کے لیے صدقہ کر دیا تو حضرات زندگی میں ہو جاتا ہے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں غلط فہمیوں کی بنیاد پر کوئی ہمیں نقصان پہنچا دیتا ہے زندگی میں کبھی بھی یاد رکھو کبھی بھی یاد رکھو اعلی مومنانہ کردار یہ ہے اپنے ساتھیوں اپنے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن زن سے کام لو نیک گمان رکھو حسن زن سے کام لے کر آگے بڑھو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بدگانی کر, بدگمانی کرو گے منفی سوچ رکھو گے منفی ذہن لے کر چلو گے زندگی ہمیشہ پرابلمز میں جو ہے گر جائے گی حضرات وز احد کے عبرت آمیز واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دیکھا کہ غزب احد میں ایک مسلمان بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے صحابہ نے تعریف کی اس کا نام تھا قزمان قزمان صحابہ نے تعریف کی اور کہا اللہ کے نبی دیکھیے قزمان کیسی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے پیرے نبی نے کہا انہوں منا لنار وہ جہنمی اللہ اکبر حیرت کی بات تھی ایک شخص جو بہادری سے لڑ رہا ہے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور پیارے نبی کہہ رہے وہ جہنمی ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں اس شخص کے پیچھے ہو لیا کہ کیا بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو اتنی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے اور پیارے نبی اس کو جہنمی قرار دے رہے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک تیر آیا ایک تیر آ کر اس شخص کے بدن میں پیوست ہو گیا اس کو اٹھا کر لوگ میدان جنگ کے باہر لائے میدان جنگ کے باہر لائے اور آخری سانسیں چل رہی تھیں کسی نے اس سے کہا ہنی الق شہادت شہادت کی موت مبارک ہو تو اس نے جواب دیا کہاں کی شہادت انما ان نما قاتل تو انقصہ بھی قومی میں تو محض اپنی قوم اور اپنے قبیلے کا نام روشن کرنے کے لیے لڑ رہا تھا کیا چیز ہے فساد نیت فساد نیت کوئی بھی عمل ہو یاد رکھو نیت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی دین کی خدمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یہ ہونا چاہیے نیت اگر درست نہ ہو میں اپنا نام روشن کروں اپنے باپ کا اپنے خاندان کا اپنے قبیلے کا اس نیت کے ساتھ اگر کوئی جہاد کرے وہ نبی کی کمانڈنگ ہی میں کیوں نہ لڑ رہا ہو اس کا جہاد باطل ہے اس نے کہا ان نما قاتل تو قومی میں تو اپنی قوم اور قبیلے کا نام روشن کرنے کے لیے لڑ رہا تھا اور اتنے میں صحابی کہتے ہیں کہ اس شخص کو وہ جو تیر چبھا تھا اس کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو بالاخر اس نے اپنے ہی ہتھیار سے اپنی خودکشی کر لی اپنے ہی ہتھیار سے اپنی خودکشی یہ دو وجوہات تھیں یہ دو وجوہات تھیں ایک تو نیت کا فساد اور دوسرا خودکشی جس کے پیش نظر پیارے نبی نے آپ کو آپ کے پاس آئی ہوئی وحی کی روشنی میں بتایا کہ وہ جہن نمی ہے تو حضرات یاد رکھنا خودکشی بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے زندگی میں آنے والے چیلنجز زندگی میں آنے والی کٹنائیوں زندگی میں آنے والے مشکل حالات کا مقابلہ صبر سے کرو ہمت سے کرو خودکشی یہ بز دلی ہے خودکشی یہ احسان فراموشی ہے خودکشی یہ ناشکری ہے خودکشی کی بات کبھی سوچو بھی مت خودکشی کے نزدیک بھی جاؤ مت اور دوسرا دوسرا سبق اخلاص سے نیت کا ملتا ہے دین کے نام پر ہونے والا کوئی بھی کام نیتیں خالص ہونی چاہیے اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی رب کی بنائی ہوئی جنت کو پانا اس کی بنائی ہوئی جہنم سے بچنا یہی نیت ہونی چاہیے حضرات احد کے واقعات میں سے ایک مشہور اور قابل ذکر واقعہ یہ بھی ہے جنگ ختم ہوئی اور لوگ مدینہ لوٹ رہے تھے لوگ مدینہ لوٹ رہے تھے اور مدینہ میں یہ خبر تھی کہ ستر صحابہ شہید ہیں عورتیں خواتین مائیں بہنیں سب میدان جنگ کی طرف دوڑی آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں میرے بھائی کا کیا ہوا پتہ نہیں میرے شوہر کا کیا ہوا پتہ نہیں میرے باپ کا کیا ہوا بنو دینار قبیلے کی ایک عورت اسے لوگوں نے راستے میں بتایا اس نے لوگوں سے پوچھا کہا کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں اس نے کہا لو, کسی نے اس سے کہا کہ دیکھو جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں دوسرے نے آ کے بتایا کہ جنگ میں تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں تیسرے نے آ کے بتایا جنگ میں تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے اس نے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں جب اسے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محفوظ ہیں صحیح سالم ہیں اور آپ کی شہادت کی جو خبر پھیلی تھی وہ محض افوا تھی تو اس خاتون نے اپنے شوہر اپنے باپ اور اپنے بھائی کو گمانے کے بعد کہا تھا کلو مصیبت امباد کا جلل یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ زندہ ہیں آپ زندہ ہیں تو شوہر کی شہادت بھائی کی شہادت اور باپ کی شہادت میرے لیے آسان اور چھوٹی مصیبت ہے آپ کی زندگی آپ کی حیات یہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے حضرات سوچو صحابہ نے کس قدر چاہا تھا نبی کو کس قدر چاہا تھا نبی کو کس قدر محبت کی تھی نبی سے کیسی جان نثاری کا ثبوت دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صرف ایک خاتون کی بات نہیں تقریباً تمام صحابہ کا یہی رویہ تھا تمام صحابہ کا یہی معاملہ تھا حضرات بس خود میں جیسا کہ ہم نے کہا ستر صحابہ شہید ہوئے پیارے نبی نے حکم دیا پیارے نبی نے حکم دیا کہ ستر صحابہ یہ جو شہید ہے انہیں غسل نہ دیا جائے انہیں ان کے زخموں میں اور انہیں ان کے لباس میں جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہیں جو لباس وہ پہنے ہوئے ہیں اسی لباس میں زخموں کے ساتھ بنا غسل دیے ہوئے دفن کیا جائے اور ستر صحابہ کے لیے ستر قبریں کھودنی مشکل تھیں تو پیارے نبی نے حکم دیا ایک ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ کو دفن کیا جائے پتا چلا کہ مش جب اجتماعی اموات ہو جاتی ہیں زلزل آ گیا اللہ نہ کرے سیلاب آ گیا اللہ نہ کرے سینکڑوں جانے چلی گئیں سینکڑوں قبروں کی کھدائی مشکلیں اجتماعی قبریں بنائی جا سکتی ہیں ایک ایک قبر میں کئی کئی اشخاص کو دفن کیا جا سکتا ہے تو ایک کے قبر میں دو دو تین تین صحابہ دفن کیے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر میں سب سے پہلے اس کو رکھو جس کو قرآن مجید کا سب سے زیادہ علم اور قرآن مجید کا سب سے زیادہ حفظ ہو قدیموں اکثر احمد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے پہلے مقدم کرو پتہ چلا کہ ایک مومن کے لیے قبر وہ جو ہے جنت کا ایک جنت کا ایک حصہ ہے وہ آپ نے کہا صاحب قرآن کو پہلے دفناؤ صاحب قرآن کو پہلے رکھو صاحب قرآن کو لہد میں رکھو تاکہ وہ نعمتیں جنت کی نعمتیں تک پہلے وہ پہنچے تو خبر جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں مٹی کا ایک گڑا نظر آتی ہے برزخی عالم برزخی زندگی اور غیبی عالم کے حصے سے دیکھا جائے ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے وہ جنت کا گھر ہے وہ آرام کا گھر ہے جہاں جلدی جانا ایک مومن کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے باعث فرحت ہوتا ہے ہاں کافر کے لیے وہی قبر وہ جہنم کا گڑا ہے کافر کے لیے مومن کے لیے وہ مسرت کا گھرانہ ہے اسی لیے پیارے نبی نے کہا قدیم قد و اکثر قرآن جسے قرآن زیادہ یاد ہے پہلے اس کو رکھو حضرات یہ کچھ حالات تھے جو غزب عہد سے متعلق تھے کچھ حالات غزو خندق اور غز احزاب کے بھی میں آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کر دیتا ہوں غزب احزاب اور غزب خندق یہ سن پانچرے میں پیش ہے نا غزبے وحد کے دو سال بعد اور یہ غزو خندق اور غزب احزاب کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دو دشمن اس جنگ میں مل گئے تھے کون یہودی اور مشرقین انشاءاللہ یہودیوں پر مستقل ایک دن میری گفتگو ہوگی اس میں بتاؤں گا کہ پیارے نبی نے یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کو مدینے سے نکال کر جلا وطن کیا تھا بنو نذیر کے لوگوں نے سازش کر کے اکسا کر کافروں کو یہود اور مشرقین دونوں تقریباً دس ہزار کی تعداد میں مشترکہ فوج لے کر مدینے پر حملہ اور ہو گئے پیارے نبی کو اطلاع ملی کہ یہود اور مشرق ایک ہو گئے ہیں اور دس ہزار کی فوج مدینے پر حملے کے ارادے سے نکل چکی ہے پیارے نبی کا معمول تھا ہر معاملے میں مشورہ کرتے دیکھو یاد کسی بھی اجتماعی معاملے میں مشورہ بہت ضروری ہوتا ہے پہرے نبی کے پاس آسمان سے وہی آتی تھی آپ کو مشورے کی ضرورت نہ تھی پھر بھی آپ مشورہ کرتے تھے اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا وہ فلم مشورے میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے اللہ تعالی سب کو فائدہ پہنچا دیتا ہے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا دس ہزار کی فوج آ رہی کیا کیا جائے کئی مشورے آئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو آپ نے قبول کیا سلمان نے مشورہ دیا اے اللہ کے نبی دس ہزار کی فوج جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے کہا کہ ہمارے ہاں فارس میں یہ طریقے جنگ ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کو روکنے کے لیے دشمن کے راستے میں گڑھا کھود دیا جائے خندق کھود دی جائے کافی لمبا گڑھا کھود دیا جائے اہل اللہ کے نبی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے کو یہاں آزمائیں گے دشمن کو ہم روک سکتے ہیں اور پیارے نبی کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اس لیے کہ مدینہ تین طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے مدینے کے تین طرف پہاڑ ہیں دائیں بائیں پیچھے پہاڑ دشمن ان تین طرف سے مدینے میں نہیں آ سکتا آئے گا تو یہ ون سائٹ جو آگے کھلا ہوا یہیں سے آئے گا پیرے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ یہ طرف جو خالی ہے یہاں بڑی خندق کھود دیں گے بڑی خندق کی خدائی کر دیں گے بڑا گڑاہ کھود دیں گے اس طرح کے دشمن وہاں آ کے کھڑا ہو جائے اور اس سے آپ آگے بڑھنے کا موقع نہ ملے دس دس صحابہ کی ٹیم بنائی اور دس دس صحابہ کو آپ نے حکم دیا تھا چالیس چالیس گز جو ہے تمہیں کھودنا ہے دس صحابہ کی ایک ایک ٹیم اور ہر ٹیم کی ذمہ داری چالیس گز زمین کی کھدائی اور حضرات زمین کی کھدائی عرب کی وہ ریتی لی زمین اور پچرے لی زمین کتنا مشکل کام اور زمین کی کھدائی فقر و فاقے کے عالم میں سوچو کہ کتنا بڑا چیلنج ہے صحابہ کی ٹیمیں دھوک کو برداشت کرتے ہوئے فقر و فاقے کو برداشت کرتے ہوئے خدائی میں مشغول تھی خدائی میں مصروف تھی پہرے نبی صحابہ کی اس غربت کو دیکھ رہے تھے اس مشقت کو دیکھ رہے تھے اور آپ بھی کھدائی کر رہے تھے اور آپ کی زبان پہ یہ شعر تھا اللہ ایشا الا اللہ عیش فاغفر فخر اللہ اے اللہ حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے یہاں تھکیں گے تھکیں گے تھکنا ہے جتنا تھکنا ہے تھکیں گے پرور حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے پرور میرے انصاری صحابہ میرے مہاجر صاحبہ انہیں معاف کر دیں ان کی بخشش فرما جو اتنی مشقت اٹھا کے کھدائی کر رہا ہے حضرات کھدائی فقر و فاقے اور غربت کے عالم میں ہو رہی تھی ایک صحابی بھوک سے رہا نہ گیا بھوک سے رہا نہ گیا انہوں نے اپنے پیٹ پہ ایک چھوٹا سا پتھر باندھ لیا پیٹ پہ چھوٹا سا پتھر باندھ لیا اللہ اکبر کہ جھک نہ جائیں اور پیرے نبی کے پاس آ کر اپنی کمیز ہٹائی اور دکھایا کہ اللہ کے نبی دیکھیے میں نے پتھر باندھ کر کام کیا ہے پیرے نبی نے اپنی کمیز ہٹائی تو دیکھا گیا کہ اور لوگوں نے ایک پتھر باندھے ہیں پیرے نبی نے دو دو پتھر باندھ رکھے ہیں حضرت یاد رکھو جب ایسی قربانیاں اللہ کے لیے دی جاتی ہیں ایسی قربانیاں اللہ کے لیے دی جاتی ہیں ایسے ہی موقعوں پہ معجزات کا ظہور ہوتا ہے ایسے ہی موقعوں پہ اللہ کی مدد آتی ہے جب اللہ کے لیے بندہ اتنا کرے اتنا کرے اللہ اکبر کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جائے دیکھنے والوں کو ترس آ جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت جوش میں اور رب العالمین اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے چنا اس موقع سے کیا ہوا دو تین ایسے آپ یاد ہوئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ جابر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا پیارے نبی کی بھوک سے حالت خراب ہے سیدھے مدینے اندر گئے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو پیارے نبی کی بھوک سے حالت خراب ہے گھر میں کچھ ہے بیوی نے کہا کہ چند افراد کا کھانا ہے چند افراد کا جاؤ اللہ کے نبی کو لے آؤ آپ جاویر گئے پیرے نبی سے آہستہ سے کان میں کہا کہا کہ اللہ کے نبی چلے آئیے میرے گھر چلے آئیے میں نے آپ کے لیے زیافت کا اہتمام کیا ہے اور یہ کہنا تھا کہ پیرے نبی نے صحابہ میں اعلان عام کر دیا کہا کہ لوگوں جاویر نے تم سب کو دعوت دیے زیافت کا اہتمام کیا ہے سب جاویر کے گھر کا رخ کرو جابر رضی اللہ نے بہت پریشان بہت پر شرمندگی کی بات ہے گھر میں چند افراد کا کھانا ہے اور یہاں سیکڑوں میں اعلان ہو گیا ہے کہ جابیر کے گھر زیافت آفت کہتے مام ہے جابر نادم یعنی پریشان ہو کر شرمندے ہو کر اپنے گھر گئے بیوی بی سے ارض کیا میں نے بلایا صرف اللہ کے نبی کو تھا اللہ کے نبی نے اعلان عام کر دیا ہے بیوی بی سمجھدار تھی کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے تو ہمیں ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تبارک کو تعالیٰ انتظام کرے پیارے نے بھی تشریف لائے اور جابر کی پریشانی دیکھی کہا جابر پریشان نہ ہونا کہ کہا ہانڈی کہاں ہے ہانڈی کہاں ہے جس میں غذا ہے ہانڈی دکھائی گئی آپ نے اس ہانڈی میں خیر و برکت کی دعا کی خیر و برکت کی دعا کی اور اپنے صحابہ سے کہا باری باری ایک ایک گروپ آئے اور کھاتا ہوا جائے اللہ اکبر کھڑوں کی تعداد میں صحابہ باری باری آتے گئے کھاتے گئے اور سب کے کھانے کے باوجود جابر کے برتن میں کھانا جیسا کا ویسا بچایا کل کے درس میں میں نے آپ کو بتایا کہ حد نبوت میں بے شمار مرتبے بے شمار مرتبے ایسا ہوا ہے اللہ کی مدد اس شکل میں آئی ہے وقت پڑنے پر کھانا زیاد ہو گیا وقت پڑنے پر پانی زیاد ہو گیا وقت پڑھنے پر دودھ میں برکت آگئی اس میں سے ایک موقع یہ خندق کی خدائی کے موقع پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا ایک چٹان آگئی ایک چٹان صاحبہ خدائی کر رہے ہیں ایک چٹان آگئی جو کسی سے پھوڑی نہیں جا رہی پھوٹ نہیں رہی ہے صاحبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے آ کے اللہ کے نبی چٹان آ گئی ہے پھوٹ نہیں رہی ہے پیرے نبی تشریف لے گئے آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس چٹان پہ ایک زرب لگائی چٹان کے ٹکڑے ہوئے اور ایک روشنی نکلی پیرے نبی نے کہا شام فتح ہونے والا ہے اس روشنی کے ساتھ ہی آپ نے کہا سر زمین شام ملک شام فتح ہونے والا ہے میری امت شام کو فتح کرے گی پھر آپ نے دوسری زرب لگائی چٹان کے اور ٹکڑے ہوئے ایک اور روشنی نکلی آپ نے کہا فارس فتح ہونے والا ہے میری امت عنقری ایران کو فتح کرنے والی ہے پھر آپ نے ایک اور معذرب لگائی چٹان کے اور ٹکڑے ہوئے روشنی نکلی نور نکلا پیرے نبی نے کہا یمن فتح ہونے والا ہے میری امت یمن کو فتح کر کے رہے گی حضرات دیکھو مشکل اوقات میں مشکل گھڑی میں جہاں جان کے لالے پڑے ہیں فقر و فاقہ ہے دانے دانے کو ترسا جا رہا ہے آسمان سے آنے والی وہی نبی کو روشن مستقبل کی بشارتیں سنا رہی تھی اور وہ بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی سے لے کر اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے انہیں ہمت دینے کے لیے تاکہ وہ ان مصیبتوں کو مشقتوں کو برداشت کرتے رہیں بالآخر خندق تیار ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینے سے کیونکہ خندق ذرا مدینے سے باہر کھو دی گئی تھی آ کر اس گڑھے کے کنارے سب بستہ کھڑے ہو گئے مشرقین کی فوج آئی دس ہزار کی تعداد میں اور اس خندق کو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا تدبیر اور کیا ہیلا اختیار کیا مسلم عرب کے لوگ اس طریقے جنگ سے ناواقف تھے دشمن کی پیش رفت کو روکنے کے لیے خندق کی خدائی کرنا اربوں کے تصور میں یہ تو فارس سے آیا ہوا سلمان جو فارس سے آئے تھے انہوں نے وہاں کے کلچر کی روشنی میں مشورہ دیا تھا جس کو آپ نے اپنایا تھا حیران رہ گئے مشرقی حیران رہ گئے یہودی اب گڑھے کے اس کنارے دس ہزار کی فوج کڑی ہے اور گڑھے کے اس پار مسلمان کھڑے ہیں کچھ نہیں کر سک رہے کچھ نہیں کر سک رہے تھوڑی بہت تیر اندازی ادھر سے کوئی تیر چلا ادھر سے کوئی تیر چلا اکت کا صحابہ ذرا زخمی بھی ہوئے ادھر سے جو تیر آئے سات بن نواز زخمی ہوئے لیکن باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ان کے پاس ارے وہ تو آج یہ سمجھ کے آئے تھے دس ہزار کی تعداد میں ہیں آج مسلمانوں کو کچل کے جائیں گے فیصلہ کو لڑائی لڑ کے جائیں گے سارے خواب انہیں چکنا چور ہوتے نظر آئے کڑے ہوئے ہیں اسی حالت میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا مسئلہ کیا ہوا سامنے دس ہزار کی فوج بیچ میں خندق اور ادھر مسلمانوں کی فوج پیچھے مدینہ اب مدینے میں گھروں میں کون ہیں مرگ جتنے ہیں سب یہاں آ کے کھڑے گئے ہیں گھروں میں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں ایسے میں ایک واقعہ یہ ہو گیا مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا بنو قورزہ اور ہم آپ کو بتا چکے ہجرت مدینہ کے بعد کے پہلے درس میں کہ پیارے نبی نے مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کمپرومائز کیا تھا کہ مدینے مدینہ تمہارا ہمارا دونوں کا شہر ہے یہاں کی زندگی کو پیسفل بنائیں گے اور جو بھی مدینے پر حملہ کرے ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں یہ معاہدہ تھا ایک ایسے موقع پہ جب مسلمان دس ہزار کی مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے پیچھے بنو قریضہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا غداری کر دی مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اعلان کر دیا کہ محمد کے ساتھ ہمارا جو عہد و پیمان تھا کہ ہم اور وہ ایک ہے مدینے کو ہم دونوں مل کر دفاع کریں گے مدینے کا ہم اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی عہد و پیمان نہیں یہ وہ وقت تھا جو بڑا ہی نازک وقت تھا بڑا ہی نازک وقت مسلمان اگر یہ دس ہزار کی فوج کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اب پیچھے یہودی گھروں پہ حملہ کر کے مسلمان عورتوں کو بچوں کو اور بوڑھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اگر مسلمان ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پلٹتے ہیں تو یہ جو فوج آئی ہوئی ہے وہ کسی طرح خندق پھلان کر آنے کی کوشش کرے گی بڑی کشمکش کا موقع تھا کہ اس سے ان سے نمٹا جائے یا ان سے نمٹا جائے یوں کہیے کہ مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ گئے تھے آگے مشرق اور مشرق ہیں اور پیچھے بنو قرضہ کے یہودی ہیں بیچ میں مسلمان ہیں چکی کے دو پاٹ کے درمیان آ گئے تھے اور بس پسنا باقی تھا اور اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہوئی قرآن وجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسا عليهم ريحا وجنود لم تروى وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا جن ختمه لكي وات أسمان زيضهي أي مسلمانون یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے بھی آ گیا تمہارے نیچے سے بھی آ گیا. اوپر سے دس ہزار کی فوج نیچے سے بنو کریزا کے ہو یاد کرو اس وقت کو جب تمہارا دشمن تمہارے اوپر سے آ گیا تمہارے نیچے سے آ گیا جب تمہاری نگاہیں پتھرا گئیں جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے قرآن کہتا ہے ہنر علی یہ اللہ کی جانب سے امتحان تھا یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے ایمان کا امتحان تھا یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے یقین کا امتحان تھا یہ اللہ کی جانب سے مومنوں کے صبر کا امتحان تھا. تھا اور یاد رکھو اس دنیا میں سب سے کٹھن امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے سب سے کٹھن آزمائش ایمان کی ہوتی ہے سب سے کٹھن امتحان عقیدے کا ہوتا ہے پران کہتا ہے ہونا علی کبت یہاں مومن آزمائے گئے وہ زلزلو زلزل شدیدہ اور بری طرح سے جھنجوڑ دیے گئے اور حضرات ایک بات یاد رکھو آزمائش کی گھڑی جب آتی ہے امتحان کی گھڑی جب آتی ہے تبھی مومن اور منافق میں تمیز ہوتی ہے آزمائش کی گھڑی میں منافق کا نفاق دل سے نکل کے زبان پہ آ جاتا ہے اور وہی ہوا مسلمانوں کی صفوں میں جو منافق تھے وہ اس نازک گھڑی میں وہ سمجھے کہ بس اسلام ختم ہے ان کا نفاق زبانوں پہ آ گیا دل کی بات زبان پہ آ گئی اور کیا کہنے لگے قرآن کے الفاظ میں وہ یقول ودینو بہمرت میں رسول اللہ منافقین کہنے لگے اس موقع سے کہاں بھائی اللہ کے وعدے رسول کے وہ وعدے ہم ہی غالب رہیں گے ہم ہی جیتیں گے کفر ہار جائے گا کافر ہار کہاں ہیں اللہ کے وعدے سارے وعدے آج جھوٹے ہو جائیں گے آج کافر جیت جائیں گے اور اتنا ہی نہیں یہ منافق ہیلے بہانے کر کے پیارے نبی سے پرمیشن لے کے گھروں کو بھاگ رہے تھے گھروں کو بھاگ رہے تھے آزمائش کے وقت ہی اور دیکھو جس وقت منافقین کا نفاق بول رہا تھا اس وقت مومنوں کا ایمان بول رہا تھا اہل ایمان کہہ رہے تھے ما وعد رسول و صدق اللہ ہُو رسول اللہ ارے یہ مشکل حالات تو وہی حالات ہیں جن کا وعدہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے کرتے آئے ہیں کہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی مشکل حالات اور زندگی میں چیلنجز کو فیس کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی وہی وعدہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ میں اللہ ایمان او تسنیما اس مشکل گھڑی میں بھی اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا سونے کو آگ پہ جب تپایا جاتا ہے سونے کو آگ پہ جب تپایا جاتا ہے تو سننے کے اندر جو کچرا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو خالص سونا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے ویسے ہی آزمائش کی گھڑی میں امتحان میں منافقوں کا کچرا الگ ہو جاتا ہے اور مومن خالص جو ہے پہچانے جاتے ہیں نکھر کے آتے ہیں حضرات اللہ کی مدد کا ایک طریقہ یاد رکھنا ہمیشہ سے جب بھی مومنوں کو اور اہل ایمان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی مدد کا ایک طریقہ وہ کیا ہے کہ رب العالمین جب بھی ضرورت پڑے دشمنوں کی صفوں میں ہمارے ہمدرد پیدا کر دیتا ہے یہ اللہ کی مدد کا ہمیشہ سے طریقہ رہا مسلمانوں کو ایمان کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑی دشمن ہیں اور بظاہر کوئی راستہ نہیں انہیں دشمنوں میں کوئی ہمارا بن جائے یہ اللہ کا قانون ہے غزب احزاب میں یہی ہوا کیسے خطرہ ٹلا دس ہزار کی فوج سامنے پیچھے بنو خوریزہ کے یہودی ہیں مسلمان ان کا مقابلہ کریں یا پیچھے یہودیوں کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد آئی کیسے آئی یہ جو دس ہزار کی فوج تھی اس میں سے ایک شخص نوائم بن مسعود آئین اس موقع پہ مسلمان ہو کر آ گئے اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت ایمان ڈال دیا رضی اللہ عنزا اللہ اکبر آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینے کا ماحول مدینے کے حالات صحابہ کے چہرے نبی کا چہرہ دے کے ایمان دل میں داخل ہو مسلمان ہو گئے اور پیارے نبی کے پاس آئے اور ایسے معلومات کہ خندق کی خدائی کے باوجود یقہ دکا افراد کے آنے جانے کا راستہ وہاں موجود تھا نویم بن مسعود سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں آئے آ کے کہا اے اللہ کے نبی دیکھیے میں مسلمان ہو رہا ہوں میں مسلمان ہو رہا ہوں مسلمان ہو گئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے ٹینشن میں ہیں آپ اور آپ کے صحابہ کتنی مشکل میں ہیں آپ مجھے یوز کیجئے بتائیے میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی کہا کہ آپ مجھے یوز کر سکتے ہیں اس وقت کیونکہ میرے اسلام لانے کی خبر کسی کو نہیں ہے پیارے نبی نے کہا کہا کہ نعائم ایک کام کر سکتے ہو تو کرو کہا کیا کہا کہ یہ جو دس ہزار کی فوج ہے تمہاری آئی اور یہ جو یہودی بنوکھ ان دونوں میں پھوٹ ڈال سکتے ہو ان کو لڑا سکتے ہو تو لڑا دو نوائم بن مسود نے کہا لڑاؤں گا اللہ کے نبی ذرا جھوٹ کہنے کا پرمیشن دیجئے جھوٹ کہنے کی اجازت دیجئے لڑاؤں گا پہلے نبی نے کہا الحرب بو خود جنگ نام ہے دھوکہ دہی کا تین موقع پہ جھوٹ جائز ہے اسلام میں جی ہاں بیوی بی اور شوہر کے درمیان حسی مزاق میں جھوٹ جی اور دو لڑتے ہوئے افراد کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور تیسرا موقع جنگ کا موقع پہ نبی نے کہا بالکل کہہ سکتے ہو انہوں نے اپنا کردار ادا کیسے ادا کیا سیدھے کیا, کیا, کیا نوائم بنو قریضا کے پاس گئے جو بنو قریضا کے جا کے ان سے کہا کہ دیکھو مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے محمد کے ساتھ تمہارا جو عہد و پیمان تھا وہ توڑ دیا تم نے کہا بالکل کہا کہ کتنی بڑی غلطی تم نے کی میں نے یہ خبر جیسے ہی سنی تم تمہاری خیر خوش تمہاری بھلائی کے لیے دوڑ کے ہو کہ بات کیا کہا کہ دیکھو ہم دس ہزار کی تعداد میں جو آئے ہیں آج رہیں گے کل رہیں گے پرسو رہیں گے پھر ہم چلے جائیں گے تم کو یہاں محمد کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے تم نے ایسے موقع پہ محمد کے ساتھ غداری کی ہے عہد شکنی کی ہے ہمارے جانے کے بعد کیا محمد تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیا آپ ہم یہاں سے جائیں گے اور محمد اور اس کے ساتھی تمہاری خوب خبر لیں گے کہ ہاں بات تو سچی ہے مسئلے کا حل کیا ہے نوئم بن مسود نے کہا مسئلے کا حل یہ ہے کہ تم ہماری جو دس ہزار کی فوج آئی ہے ان سے ڈیمانڈ کرو کہ تم لوگ پچاس آدمی اپنے ہمارے پاس رہن رکھو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت کے طور پر کہ ہم کو بے و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تمہارے پچاس آدمی ہمارے پاس رہن میں رکھو یہ ڈیمانڈ کرو مشورہ دیا مخلصانہ مشورہ نوئم بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ان سے ڈیمانڈ کرو کہ پچاس آدمی تمہارے گارنٹی کے طور پہ ہمارے پاس رکھو کہ کل کے روز ہم کو بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤ بنو ریزا نے بات تو بہت سچی ہے مشورہ تمہارا بہت سچا ہے یہ کہے کہ نوئم بن مسود سیدھے وہاں گئے اپنی فوج کے پاس دس ہزار کی فوج وہاں جا کے کہا کہ لوگوں سردار سیابو سفیان ان کے کمانڈر کے اس سے کہا ابھی ابھی پتا چلا ہے مجھے بابوسو ذرائع سے کہ بنو قریضہ نے جو عہد شکنی کر دی تھی وہ اپنی عہد شکنی پہ نادم ہو چکے ہیں پشیمان ہو چکے ہیں شرمندہ ہو چکے ہیں اور پھر سے محمد اور بنو قریضہ میں عہد و پیمان ہو گیا ہے اندرونی طور پہ پھر سے بنو قریضہ کے یہودی اور محمد مل گئے ہیں اور معاہدہ اس شرط پہ طے پایا ہے کہ وہ ہمارے پچاس آدمی لے کے محمد کے حوالے کر دیں گے وہ ہمارے پچاس آدمی لیں گے محمد کے حوالے کر دیں گے اس شرط دونوں میں معاہدہ پھر سے ہو چکا ہے اچھا ایسی بات ہے ابو سفیان نے اپنے دو تین آدمی تحقیق کے لیے بھیجے جیسے ہی وہ دو تین آدمی بنو قریضہ کے پاس گئے بنو قریضہ نے پہلی بات یہ کہ دیکھو ہم تمہارا ساتھ تبھی دیں گے جب تم تمہارے پچاس آدمی ہمارے پاس گارنٹی کے طور پر رکھو جیسے ہی پچاس آدمی کہا ان کو یقین ہو گیا کہ نوائم بن مسود کی بات سچی ہے کہ ہمارے پچاس آدمی کو لے کے محمد کے حوالے کریں گے اس طرح دونوں میں پھوٹ پڑ گئی انہوں نے کہا کہ ہم پچاس آدمی نہیں دیں گے انہوں نے کہا پچاس آدمی نہیں دو گے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے وہ کف اللہ اس طرح نوائم بن مسعد نے بڑی چالاکی سے ان دونوں میں پھوٹ ڈال دی پچھلا خطرہ ٹل گیا پچنا خطرہ ٹل گیا کیونکہ بنو کوریزا نے کہہ دیا جب تک پچاس آدمی نہیں دو گے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے اب سامنے کا خطرہ یہ دس ہزار کا خطرہ یہ کیسے ٹلا یہ جو ہے غیبی طاقت سے ٹلا غیبی طاقت سے ٹلا اور غیبی طاقت کا مطلب کیا ہے رات کا وقت ہے رب العالمین نے ایسی آندھی بھیجی ایسی آندھی بھیجی ایسی ہوائیں چلی ایسی ہوائیں چلی اللہ اکبر ان کے خیمے اڑ گئے ان کے خیمے ٹینٹ جو گاڑے تھے ٹینٹ کی میکے اڑ گئیں اور ان کے دلوں پہ ایک طرح کا روب چھا گیا قرآن کے الفاظ میں اللہ کے ملائکہ آئے اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا قرآن نے کہا یادین من کرمت اللہ لم فارسر یاد کرو جب ہم نے تمہارے دشمنوں پر آندھی بھیجی ہوائیں بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں یعنی ملائکا کے لشکر نبی کریم آندھی چل رہی ہے سخت تاریخی ہے پیارے نبی نے جاسوسی کے لیے حزیفہ بن یمان کو بھیجا حزیفہ جاؤ دشمن کی خبر لے کر آؤ کیا گزر رہی ہے ان پر سخت تاریخی ہے ٹھنڈی رات ہے ہوائیں چل رہی ہیں فرشتوں نے دا دا دا کافروں کے دلوں میں روب ڈالا ہوا ہے حذیفہ گئے دیکھا مشرقین کے کمانڈر ابو سفیان سمجھ رہے ابو سفیان اعلان کر رہے کیا اعلان کر رہے لوگوں سخت تاریخی ہے تم میں سے ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھ لے کہ کہیں کوئی جاسوس تو گھوس نہیں آیا ہے تم میں ابو سفیان اعلان کر رہے ہیں اپنی فوج میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو دیکھ لے کہ کون ہے حزیفا کہتے ہیں قبل اس کے کہ میرا پڑوسی مجھے پوچھے کون ہے میں نے آگے بڑھ کے اس کو پوچھ لیا کون ہو جی تم تاکہ وہ مجھے نہ پوچھے وہ پوچھے گا تو میں پھنس جاؤں گا میں نے اس سے پوچھ لیا کون ہو تاریخی چاہیے ہوئی تھی اللہ اکبر حزیفا کہتے ہیں میں نے دیکھا ہوائیں چل رہی ہیں ان کے خیمے اڑ رہے ہیں ان کے جانور بدک رہے ہیں اور ایسا رو بچایا کہ ابو سفیان نے اعلان کر دیا لوگوں سے یہاں رہا نہیں جائے گا ہاں جس کو رہنا ہے رہے ابو سفیان نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور روانہ ہو گئے میدان جنگ چھوڑ کر اور کسی بھی فوج کا کمانڈر جب شکست کھا جائے کسی بھی فوج کا کمانڈر اور جرنیل جب میدان چھوڑ کر جائے تو سمجھو کہ وہ فوج شکست کھا چکی ابو سفیان کا جانا تھا کہ پوری مشرقین کی فوج واپس ناکام لوٹ گئی پیارے خران نے کہا کف اللہ مین القل غزب حزاب میں مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہ آئی دس ہزار کی فوج پوری تیاری کے ساتھ آ کر بری طرح سے ناکام لوٹی اور اللہ نے ان کی طاقت ایسے توڑی اس دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلوات اللہ وسلم علیکم جب یہ دس ہزار کی فوج آپ نے کہا القزولہ یخون کہا کہ آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی آج کفر کی طاقت ٹوٹ گئی آپ نے کہا آج تک کافر ہم پہ حملہ کرتے تھے آج سے تاریخ بدل چکی ہے اب کافر آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے آئندہ ہوگا یہ ہم آگے بڑھ کے ان پہ حملہ کریں گے اور بات کے حالات آپ دیکھیں تو وہی ہوا بات کی جتنی جگہ ہوئی مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا اقدام کیا تھا یہ پیارے نبی کی جنگی بصیرت کی دلیل تھی کہ جیسے آپ نے پیشن گوئی فرمائی اللہ نقزو ہوں وہ اللہ یقزون آج کے بعد ہم ان پہ حملہ کریں گے وہ ہم پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہی ہوا حضرات یہ تھے غز وہد اور غزب احزاب کے جسے غزب خندق بھی کہا جاتا ہے باقی حالات مدنی زندگی کے ہم ان اللہ تعالی کل کے درس میں آنے والے دروس میں سنیں گے آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ سب کو یہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال سکیں اللہ عمین و داحمد الحمدللہ رب العالمین